الذي اصطفاه أما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل يأتيك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى الله العظيم رب فرح لي سدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفطه قولي اللہ خالی جگہ کے ربانی ہے ہم نے جب بھی رسولوں کے قصے میں سے کوئی قصہ بیان کیا ہے تو اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ کا دل جم جائے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے تھے اس میں جو مشکلات پیش آ رہی تھیں جس قسم کی مشکل پیش آتی تھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کے قصے میں سے اس پہلو کو بیان کر دیتا ہے کہ آپ سے پہلے یہ کام ہوا تو اس رسول کے ساتھ لوگوں نے یوں کیا اور جو بات آپ نے کی لہٰذا آپ دیکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کا قصہ جو پورے پرانے حکیم میں پھیلا ہوا مختلف جگہ پر مختلف انداز میں شروع ہوا تو یہ کیوں ہے یہ تنوع اس کے اندر کیوں آیا ہے اس لیے کہ حضور جس مقام پر ہوتے تھے ان حالات سے جو متعلق حالات ہوتے تھے پچھلے نبی کے وہ بیان کیے جاتے تھے جب ہجرت کی بات آئی تو ہجرت سے متعلق جو حضرت موسا علیہ السلام کا معاملہ تھا وہ بیان کیا کہ آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے موسا کو تو یہ نہیں پتا کوئی نہیں تھا جانا کہاں پردیسی ہے کس حالات میں نکلا ہے کوئی جگہ نہیں پتا تو مقصد اس کا صرف یہی تھا مقصد اس کا یہی ہوتا ہے اور قرآن حکیم میں جو بھی قصے آئے ہیں لا قاسا الباب ان تمام قسم ایک عبرت اب بھی جو لوگ وہ کام کرتے ہیں اس مشن کو لیے ہوئے ہیں جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور ہمارا مشن ہے تو قرآن حکیم ان کو زندگی دیتا ہے ان کو ریچارج کرتا ہے ان کو توانائی دیتا ہے ان کو حوصلہ دیتا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں انہیں یہ کتاب زندہ لگتی ہے یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ لائیو رابطہ ہے ان کا لا ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی وہ ریپلے آدھا نہیں وہ لائیو رابطہ ہوتا ہے اگر تو اس قسم کی سیچویشن سے دو چار ہے تو پھر یوں سمجھتا ہے تو کہ تیرے زمین پر نہ ہو جب تک نزول کتاب تو یوں سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے یہ مجھے گائیڈ کر رہا ہے یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اس لیے یہ ہر زمانے کا وہ بکر سے دیگر ضلع تالانو سمجھتے تھے یہ مجھے کہہ رہا ہے ہم بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بکر سے دیگر ضلع سالانو کو کہہ رہا ہے تو ہم عمل کیوں کریں گے ہم تو عمل تب بھی کریں گے جب مجھے کوئی کہہ ہے ادھر آؤ تو میں اگر یہ سمجھوں گا کہ مجھے بلا رہا ہے تو میں جاؤں گا نا اگر میں کہوں گا کہ کسی غیرے کو مسٹر ایکس ایک کو بلا رہا ہے تو وہ جائیں میں سن لوں گا عمل نہیں کروں گا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کتاب چودہ سو سال پہلے والوں کے لیے نازل ہوئی تھی ہم تو سواب کے لیے پڑھتے ہیں وہ جو کہا گیا ہے کہ ان سے رو خن و چکن یہ توڑ سے کہا گیا تھا اگر وہ میں کہا گیا تھا مجھ سے تھوڑا کہا جا رہا ہے آج کوئی سبوک نہیں وہ جو کسی نے کہا کہ غالبن آگ ہے وہ اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے تو آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے یہ تین چیز, تینوں چیزیں آج بھی موجود ہیں آگ ہے اولاد ابراہیم ہے ہم اولاد ابراہیم ہے نا کہتے ہیں ملت کس کی ملت عزت ابراہیم علیہ السلام آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے یہ تو ہر گاؤں تو ان واقعات میں کبرت اسے یوں سمجھنے کے یہ ہم سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب بھی آپ کو مشکل ہوتی ہے آپ ارمسائب دن بھر آتے ہیں تو کیا کرو کمن لئی لہٰ رات کو کھڑے ہوا کریں تھوڑی سی رات آپ آرام کر لیا کریں ساری رات آپ کھڑے رہ کرے تو کیا, کیا کرے ورب تیل کو آ نہ کرتی رہ جو آپ پر نادل ہو چکا ہے اس کو آپ ٹھہر ٹہر کے پڑا کریں کیوں پڑا کریں یہ حوصلہ دیتا ہے یہ تسلی دیتا ہے یہی یہ واحد رابطہ ہے تیرے اور رب کے درمیان وہ حب اللہ المدین ترف ہو بے عید میں یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس یہ لائن رابطہ ہے اب بھی جو لوگ مسائل سے دو چار ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں مشکلات سے دو چار ہیں وہ جب اسے پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا رب ان سے ان سے باتیں کر رہا ان سے باتیں کر رہا ہے رو رو کے مانگتے ہیں انہیں تسلیاں دے رہا ہے تب جان آتی ہے در بغل کتابیں زندہ داری یہ تو تیری وہ لائیو رابطہ ہے تیرے ساتھ موبائل فون ہے آخرت کا رب کے ساتھ رابطے کا کہ تو لوگوں کے دھکے کھاتا پھرتا یورپ میں پوچھتا پھرتا کہ میں کیسے نظام چلاؤں اس سے کیوں نہیں پوچھتے تھے تو یہ جو واقعہ ایک ہی واقعہ مختلف انداز میں بیان ہوا ہے مختلف ورائٹیز آئیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جس قسم کے حالات ہوتے تھے سابقا نبی کا اس قسم کے حالات کو بیان کر دیا جاتا تھا کہ یہ صرف آپ پر نہیں ہوا ہے آپ سے پہلے بھی والا قد کچھ رسول من قبلک وہ از سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کی بھی تکسیف کی گئی کسی نبی کو بھی جب انہوں نے دعوت دی تو کبھی پوری قوم نے جو ہے وہ ریڈ کارپیٹ پروٹوکال نہیں دیا انہیں بھی جھٹلایا گیا ہے وہ ازو اور اذیت بھی گئی تاروں سے کاٹے گئے زندہ جلائے گئے گردنیں اڑا دی گئی تو جو بھی کام کرے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا فرمایا کہ آپ کو موسا علیہ السلام کی بات پہنچی ہے وہ الدا کا حدیث و موسا موسا کی بات آپ تک پہنچی اسرا نارن جب انہوں نے آگ کو دیکھا اب دیکھیں یہ درمیان سے واقعہ شروع ہو گیا جب حضرت موسا علیہ السلام پلک کے واپس آ رہے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے وہ جو پچھڑا حصہ ہے پھر کے یہاں کیسے پروش پائی وہاں پہنچے کیسے اس کا ذکر آگے چل کے لیکن اس وقت جو معاملہ سامنے اس سے متعلق بات کی دعوت کی واپس آ رہے تھے سردی کا موسم تھا دند تھی رات کا اندھیرا تھا رستہ بھول گئے ایک جگہ انہیں آگ ٹمٹماتی ہوئی نظر آئی فاقال علیہ کو تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ویٹ کریں کو سو ویٹ کرو انتظار کرو یہاں رو نارا مجھے آگ محسوس ہوئی یدینی رہا تو نارا میں نے آگ دیکھی ہے آنس تو مجھے یوں لگا جیسے کہیں شولا سا ٹمٹمایا وہ آگ ایک دفعہ اس نے چھوڑا دیا بج گئی کوئی آدمی کہتے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی آگ تھی ہے اگر شور ہوتا تو کہتے چلو چلتے ہیں آگ نظر آ رہی ہے تم بھی چلو اینی آنس تو نارا مجھے آگ محسوس ہوئی ہے کیونکہ پکی بات کوئی نہیں ہے لہذا تم خا مختہ کھارو گے ڈھکے کھاؤ گے کوئی کھائی ہوگی رستے میں تم بیٹھو میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں واقعی میں نے آگ دیکھی ہے واقعی آگ ہے کہ نہیں ہے لالی آ سکا بس شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں انگارہ لے آؤں اور پھر یہاں آ کے ہم آگ کو بھڑکا لیں گے آگ سینکیں گے ہم لوگ سردی تھی اواجد الگ نارے خدا یا شاید مجھے آگ پر ہدایت مل جائے اواج دو لگ نارے خدا یا وہاں جہاں میں نے آگ دیکھی ہے اگر اتنی نہ ہوئی مجھے شولہ نہ ملا تو رستہ تو کو کوئی بتانے والا ہوگا نا آگ ہے تو بندہ بھی ہوگا لہذا وہ مجھے گائیڈ کرے گا جانا کہاں میں اسے بتاؤں گا کہ پردیسی ہوں رستہ بھول گیا ہوں بھائی یہ بتاؤ کہ وہ مصر کی طرف کون سا راستہ نکلتا ہے او آج تو اللہ نعرے شاید کہ میں وہاں پر کوئی گائیڈنس پا لوں کو ہدایت مجھے مل جائے اسی لیے کہتے ہیں نا موسا علیہ السلام آگ لینے گئے تھے پیغمبری مل گئی یعنی یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اس کے لیے کوئی انہوں نے جماعت نہیں بنائی کوئی نعرے نہیں لگائے کوئی دھرنا نہیں دیا کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کوئی جلوس نہیں نکالا کوئی پمفلٹ نہیں چاپے نبوت وہ کام ہے جس کے لیے اللہ سلیکٹ کرتا ہے ان اللہ یستفی اللہ چنتا ہے چن لیا اللہ نے گیج پلم آ کہا جب وہاں پہنچے لو دیا موسا آواز دی گئی کیا موسا اب منظر کیا تھا یہ ایک درخت کے پاس پہنچے تو اس پورے درخت کو آگ لگی ہوئی یعنی آگ اس کے اندر سے نکل رہی ہے نور نکل رہا ہے روشنی نکل رہی ہے لیکن وہ درخت جل نہیں رہا پورا درخت جو ہے وہ ایسے جیسے کسی نے پوری وہاں لائٹ کو اسپاٹ کیا ہے وہاں پر درخت روشن آگ کوئی نہیں لگی اس کو ابھی گھبرا دیں معاملہ کیا ہے یہ کیسی آگ ہے آج تک تو لکڑی جلتی تھی تو آگ نکلتی تھی آواز دی جی گئی یا موسا انی آنا ربو اے موسا میں تیرا رب جب سے مخاطب ہوں سب سے پہلے تعین ہو جانا چاہیے میں کون ہوں تو کون ہے اب تعارف کروایا جا رہا ہے میں رب ہوں کس کا رب ہوں تیرا رب ہوں تو تو بندہ میں رب ہوں انہیں آنا ربوں کا فخلا لیک اپنے جوتے اتار رہے. اپنے جوتے اتار رہے. لہذا یہود کے یہاں عبادت گاہ میں جانے سے پہلے جوتے اتارے جاتے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی اتنی مخالفت کی ہے ہر کام یعنی ان کی ایک بات حضور نے مانی ہے کہ اللہ ایک اور موسا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں باقی ان کی کسی بات کے ساتھ حضور نے تہار اتفاق وہ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے محرم کی دس تاریخ کو موسا علیہ السلام کی نجات کا حضور نے پوچھا یہ لوگوں نے انہوں نے روزہ کس چیز کا رکھا ہوا ہے پتا چلا کہ جو موسا علیہ السلام کو نجات ملی تھی اس کی خوشی میں یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں دسویں محرم کو آپ نے فرمایا لا ان بقی تو اگر میں اگلے سال باقی رہا لاسو منا اص ہے ور تو میں نویں اور دسویں کا روزہ رکھا اختلاف بھی ہو گیا ان سے دو روزے ہو گئے وہ دسواں بھی آ گیا اس میں لیکن یہودیوں کے ساتھ مشاقت نہیں ہوئی اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہود اپنے بالوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں تم انہیں رنگا کرو لیکن کالک سے بچو سیاہی سے بچو اب مہندی کے ساتھ آدمی رنگ یہود بال رنگتے نہیں یہود مونچوں کو ہلاتے نہیں یعنی داڑھی اور مونچے دونوں رکھتے تھے آپ نے فرمایا مست شوار مونچے چھوٹی رکھا کرو دور سے آ رہے ہو تو پتا چلے کہ یہ مسلمان اور یہودی اور سکھ کی داڑھی میں کوئی فرق سکھ کا کیا ہوتا ہے مونچے اور داڑھی دونوں اس میں چھوڑی ہوئی ہوتی اس کی بھی داڑھی مسلمان کی ورائٹی کیا ہے مونچے چھوٹے باز لوگوں کی داڑھی صرف اس وجہ سے پہچانی جاتی ہے کہ مونچے کٹی ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے یہ مسلمان ایک ہی مٹی ہے ایک ہی مٹی کے پیدا سکھ بھی یہ جو پاکستان کے اندر پنجابی ہیں پنجاب ذہرا ایک مٹی سے اٹھے ہیں تو رنگ اور روپ ایک ہوگا لبنانی سیرین فلسطینی اسرائیلی ایک ہی رنگ روپ ہے ایک ہی باڈی ہے ایک ہی پانی پیتے ہیں ایک ہی مٹی سے اٹھے تو کچھ نہ کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا کہ دور سے پتا چلے یہ مسلمان ہے ہاں چائنا کا ہے تو پتا چل جائے گا کہ یہ سکھ نہیں ہو سکتا یہ کہ ایک ہندوستانی پنجابی اور پاکستانی پنجابی میں ہی فرق بتائیں گی نا لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم علام تمہیں گفت شوارے منچے چوٹی کیا آپ نے برمایا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ جوتے اتارے بغیر نماز نہیں ہوتی تم جوتے پہن کر نماز پڑھا آپ کوئی آدمی مسجد میں جوتا لے کے آئے اسی کے جوتے سے کم از کم اس کا سر صاف کیا جائے ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب آپ کارپٹ پر وہ جوتا لے کر آ جائیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کنکر وغیرہ ہوا جیسے باہر ہوتی تھی سڑک ایسے ہی اندر مسجد میں بھی کنکر بچھے ہوئے ہوتے تھے اور جوتا کھلا ہوتا تھا اوپر سے اور اس میں انگلیاں آدمی کی نیچے لگا کرتی ایک رسی ڈالی ہوئی ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی یا وہ چمڑے کا تسما ادھر سے بھی ادھر سے کراس ہوتا تھا وہ جوتا وہ ہوتا ہے یعنی خاص شیپ ہوتی تھی جوتے کی اس کا مطلب یہ نا کہ جاگر شوز پہن کے تو مسجد میں آ میں بات صرف اس چیز کی کر رہا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اجتناب کیا کہ کہیں یہود کے ساتھ مشابعت نہ ہو جائے کیوں یہود وہ قوم تھی جو ہم سے پہلے معزول کی گئی تھی اللہ کے احتاب میں وہ ہم سے دل لگتے ہوئے امیڈیٹ بلکہ ویری میڈیٹ ٹرمینیٹڈ قوم ہمیں احتیاط کرنی تھی کہ کہیں ہماری کسی ادا پر اللہ اسی طرح ناراض ہو کر اگر ہم نے ان کی مشابت کی تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے عذاب کی لپیٹ میں نہ لے لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ ہم لوگ فخر کرتے ہیں ان کے ساتھ مسابت اختیار کرنے ان کا کلچر لے کر اس پہ اگر موقع ہوا تو ان اللہ میں آئندہ اعداد و شمار کے ساتھ بات کروں کا بل وا دقدس تو, تو اس وادی میں ہے جسے ابھی ابھی مقدس کیا گیا ہے آپ دیکھیں کسی کے گھر کو سب جیل کرار دے دیا جاتا ہے یعنی جس وقت آڈر آتے ہیں اس کا گھر جیل بن جاتا ہے اس سے پہلے وہ کسی کی رہائش گاہ ہوتی ہے یعنی جب حکومت چاہے کوئی آرڈر جاری کر کے کسی میجسٹریٹ سے احکامات جاری کروا کے وہ بلاول ہاؤس کو قید خانہ بنا دیتی ہے وہ نائن زیرو کو قید خانہ کرار دیتے سب جیل قرار دے دیا جاتا ہے ایون کے وہ جو ایم این اے ہاسٹلز ہوتے ہیں ان میں بھی کسی کو سب جیل قرار دیا جا سکتا لا کے قید کر دیا جا یعنی جو یہ احکامات ہے صدر صاحب پریزیڈنٹ صاحب آپ کے پرائم منسٹر صاحب جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں پورا سیکٹریٹ منتقل ہو جاتا ہے خیمے لگے ہوئے ہیں وائرلیس لگے ہوئے ہیں فون کمیونیکیشن سارا کچھ وہیں پہ ٹیبل ہے وہیں پہ کام جو بھی حکم جاری ہوگا وہیں سے جاری ہو جائے گا تو وہ سہراج سیکٹریٹ بن جاتا ہے یہ وادی ابھی ابھی مقدس کی گئی ہے اللہ تعالی کی تجلی ہے اپنے بندے سے اللہ مخاطب ہے لہذا وہ سیکٹریٹ کرا دے دیتی تو کا مطلب جو ہے وادیے توا نام نہیں تو المقدس ہو تو ابھی ابھی مقدس کی گئی ہے یہاں عربوں میں خاص وہ جو بدوی عربی ہے اس میں ایک جملہ یہ کہتے ہیں کلن تو وہ کہتے ہیں نا کب آئے بتا دے یہ ہوا ابھی بات کی ہے یہ تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کب خریدی ہے کہتے ابھی, ابھی پہنچا ابھی میں نے بات کی کلم تو تبھی میں نے اس بات کی یہ ہے وہ تو جس کو وہ کہتے ہیں شاقن کر کے یہ گو چون ابھی ابھی مقدس وادی میں موجود ہوں انختر تو میں نے تمہیں میں نے تمہیں چنا ہے فسٹ میں لیما یو جو باتیں میں کہنے لگا ہوں اب غور سے سن ایک ہوتا ہے یعنی تو میں فسٹ ماں وقت سنو واسی اور مانو لیکن وقت دھیان لگا کر سنو غور سے سنو اور اس سننے کا کوئی نتیجہ بھی نکال دوں اجتماع یہ ہوتا انتفاع نفع اٹھانا استماع جو سنا ہے اس سے کچھ اخذ کر دو فسٹ میں ویزا پورے القرآن فسٹ میں لہو جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا دیں فاستمع لمایو میں نے تمہیں چنا ہے کسی کام کے لیے چنا ہے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے تم ایسے ہی نہیں آ گئے ہو وقت مقرر تھا تیری میری اپوائنٹمنٹ تھی میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں وسط نہ آٹو کا لینف ابھی آگے چل کے بات آئے گی میں نے جو سارا پروسیس کیا ہے وہاں تمہیں فران کی اکیڈمی میں تعلیم دلوائی ہے پھر میں تمہیں کہاں لے گیا ہوں وہاں بھی میں نے تمہیں تعلیم دلوائی ہے اور یہ تمام کورسز کیوں میں نے کروائے ہیں و تنا ٹوکالفسی میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے فائنانس کیا ہے اجتنا ہوتا ہے پیچھے فرمایا والے تصنا آلہ تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے بنایا جائے تردیش پائے اجتنا ہوتا ہے کہ اس کے بننے میں جتنا بھی خرچہ لگ رہا ہے جتنا بھی ٹائم لگ رہا ہے جتنی بھی کوششیں ہمتیں لگ رہی ہیں جب کوئی ولا ہو کسی کمپنی کی طرف سے وہ بنایا جا رہا ہو تو کسی بلڈنگ میں شاید آپ کا کبھی واسطہ پڑا ہو بور لگا ہوتا ہے اس تنا بینک اسلامی استنا نیچے انگلش میں لکھا ہوتا ہے فائنانس بینک اسلام یہ استناح ہے یعنی اس کی فاؤنڈیشن سے لے کر فنشنگ تک جتنا پیسہ لگ رہا ہے کس کا لگ رہا ہے بینک اوبا اسلام یہ استنا وسطنا آٹھوں کا لینف تھی ماں کی گود سے لے کر نہیں ماں کی رحم کے اندر سے لے کر آج تک ایموسا میں نے جو بھی فائنانس کیا تیرے اوپر جو بھی تربیت تیری کی میں نے اپنے مقصد کے لیے کی اور تو تج آ گیا ہے آج ہینڈ اوور ٹیک اوور ہونا وہ ذمہ داری تیرے سپرد کی جا رہی ہے جو پہلی بات کہے گی کہ غور سے سن اس کے بعد جو پہلی بات شروع ہوئی ہے اب یہ آفیشیل ڈگری ایشو ہو رہی ہے غور اب سرکاری حیثیت میں بات ہو رہی ہے تو کا میں نے تمہیں چن لیا ہے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ تارفی بات ہو رہی تھی میں رب ہوں تو بندہ جوتے اوتار نے میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے چنا ہے اب غور سے سن اس کے بعد اب وہ جو انورٹڈ کامر کے بعد وہ اصل بات شروع ہوئی کیا اللہ میں وہ ہستی اللہ ہوں میرا نام اللہ ہے یہ اللہ کا پراپر نام ہے جس کی دنیا کی کسی زبان میں ٹرانسلیشن نہیں ہوتا پراپر نام ہے. یہ ایک تسلیم شدہ اصول ہے کسی آدمی کا نام اگر کالا خان ہے تو وہ عربی میں بھی لکھا جائے گا تو کالا خان ہی لکھا جائے گا بلیک میں وہ رجل رجسد نہیں لکھا جائے گا اسود خان نہیں لکھا جائے گا کسی کا نام بلیک اسمتھ ہے تو وہ اردو میں بھی بلیک اسمتھ لکھا جائے گا لوہار نہیں لکھا جائے نام کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی سمت کی ٹرانسلیشن ہو جائے گا دینے سی سینڈ دی مرسی پل از ویری کائنڈ مہربان لیکن اگر اس کا نام مہربان ہے تو وہ انگلش میں بھی مہربانی لکھا جائے ادبی میں بھی مہربانی ہو پراپر نام میرا پراپر نام اللہ ہے جیسے کہتا نا جی اس میں اعظم لوگوں کو ملتا ہی کوئی نہیں ہے اس میں اعظم قدرت ہے اور حضور نے فرمایا وہ ایت الکرسی میں ایت الکرسی کیا ہے اللہ لا الہ الا هو اللہ کے نام سے شروع اننی علی میرا نام اللہ ہے لا اللہ اللہ انا میرے سوا کوئی الہ نہیں میرا نام اللہ ہے اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں الہ کیا ہے نام اس کا اللہ ہے رحیم کریم جب بار کھار اس کی سفتیں جیسے ہماری سفتیں ہماری سفتیں آتا ہیں اس کی ذاتی ہیں اس کا جو کچھ بھی ہے وہ ذاتی ہے اس کا جمال ذاتی ہے ہمارا آکاش ادایات خوبصورت ہے کل بدسورت ہو جاتا ہے اس کی جماعت اپنی ہے ہماری عطائی ہے اس کی بسارت اپنی ہے ہماری عطائی ہے آج ہے کل نہیں اور جو اس کی ذات کی شان ہے وہ اس کی صفات کی شان ہے وہ بھی دائنی ہے رہی میں تو ہمیشہ کے لیے رہی ہماری صفات بدلتی رہتی ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم صرف غصے میں ہوتے ہیں ہماری باقی صفات ظاہل ہو جاتی ہیں تب دوسری شفت آتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک صفت کی موجودگی میں دوسری صفت آ جائے ایک ظاہر ہوتی ہے میں کہتا ہوں جب ہم غصے میں ہوتے ہیں ہم بچے کو پیٹ رہے ہوتے ہیں تو بیوی آتی ہے تو وہ بھی دو چار کھا لیتی ہے اس وقت ہم غصے میں ہوتے ہیں اللہ کی صفات ہر صفت دائمی وہ جب کسی پر جبر کر رہا ہوتا ہے غصے میں ہوتا ہے دوسرے پر رحم کر رہا ہے ہوتا اس دائمی, ہمیشہ کام رہنے والا علاح کیا ہے الا اس کا دعویٰ ہے اس کا مینیفیسٹو ہے لوہیت میں الاح گڈ بس میری غلامی الہ وہ ہستی ہے اللہ وہ دعوی ہے دعوی ملکیت ہے ہر چیز اس زمین کا الاح بھی وہ ہے میرا اللہ بھی وہ ہے میرے بیٹے کا علاح بھی وہ ہے بیوی کا علاح بھی وہ ہے نباتات کا علاح بھی وہ ہے جمادات کا علاح بھی وہ ہے اور آگے اللہ نے ثابت کیا یہ سارے اللہ کے غلام ہیں لہذا تو بھی میری غلام ہے ہم سب اس کی ملکیت ہے میں تیرے اوپر بھی میرا حکم چلنا چاہیے اس لیے کہ میں تیرا علاق اور زمین پر بھی میرا حکم چلنا چاہیے تیرا نہیں چلنا چاہیے کہ میرا تو, تو بندہ ہو اور باقی کائنات کا مالک ہو جائے دی. اس کے لیے تو الہ بن جائے نہیں کبھی بھی کسی رسول نے یہ دعوت نہیں دی ماں کال والے باشارے نہیں ہوتی اہل کتابہ۔ نبو ہر رسول یہی بتانے آیا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں ان اللہ ربی و رب وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے میں تمہیں یہی بتانے آیا تمہاری لائن جوڑنے آیا تم یہ بتانے انا اللہ لا الہ الا انا تو میری غلامی کا سب سے پہلا مطالبہ جو غلامی کا ہوا ہے وہ فراؤن سے نہیں ہوا ہے وہ موسا سے ہوا فراؤن کے پاس میرا بندہ جائے گا میرا غلام جائے گا لہذا سب سے پہلا مطالبہ اپنے نفس سے کرو جب یہ لا علاقہ کہتے ہو کہ تو باقی ساری دنیا کے تابع ہو جائے بس میں باہر رہ سب سے پہلا مطالبہ ہی تجھ سے ہے جیسے موسا سے بالکل وہی چیز اپنے نظر تجھے اللہ کی غلامی کرنی وہ تیرا بھی خالق ہے مالک وہ آپ کے مسلا میری یاد کے لیے میرے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے جب آدمی جدا ہوتے ان کو بھیجا جاتا کہ آپ کا موبائل نمبر کہہ دی عام آدمی کو وہ آفس کا نمبر دے دیتے اور آفس میں چھٹی بھی ہو جاتی وہ تو آٹھ گھنٹے کے لیے اویلیبل ہوگا زیادہ کلوز ہو جائے گا آدمی تو کیا کہے گا یہ میرا موبائل نمبر بھی آپ رکھ لیں اور جس سے اور زیادہ کلوز ہوگا اپنے گھر کا نمبر بھی دے دے گا یہ کیا ہے رابطے کا ذریعہ ہے جی مجھ سے بات کرنی ہو آپ نے تو یہ میرا موبائل نمبر ہے یہ پیجر ہے یہ گھر کا نمبر ہے سے رابطہ کرنا نماز میں کھڑے ہو جانا میں پہنچ گیا اللہ مکان میں رب سے بات ہو گئی حضور نے فرمایا المسلی ربہ نماز پڑھنے والا رب سے سرگوشیاں کر رہا آپ دیکھتے نا گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے اے چل رہا ہے اور پہلے تو ہاتھ میں فون ہوتا تھا اب تو پتہ چلتا تھا اب تو انہوں نے کانوں میں گھسائی ہوئی ہے کہ تھی جو ہے وہ فون جیب میں پڑا ہوا ہے اور باتیں کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے گاڑی میں بندہ بھی کوئی نہیں ہے اس کے ہلکے دماغ خراب اس کا ہوا ہے دیہات سے کوئی آئے گا تو یہی یہ کہہے گا نا پاگل ہو گیا ہے یا تو گا کہ گانا گا رہا اکیلا تو کہہ رہا چلو تھوڑے سی سر کر لیں دروس. لیکن جاننے والا آدمی سمجھ جائے گا کہ فون پہ کسی سے رابطہ کر لیں یہ جو تم دیکھتے ہو نماز میں آدمی کھڑا ہے اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں یونان جی رب وہ اپنے رب سے باتیں کرنا یہ ہے اہم ترین جسے حضور نے فرمایا سنوایا عماد الدین نماز دین کا ستون ہے اور ستون کبھی بھی اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ستون کھڑے ہیں آپ یہ دیواریں درمیان میں سے نکال کے آپ نئی اٹھا سکتے ہیں بلڈنگ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ستون قائم ہے ایسا ہوتا ہے پہلے بلڈنگ کا کیا بنتا ہے ستونوں پہ عمارت اٹھتی ہے نا بعد میں تبوک چنتے ہیں یہ بھی کمرہ بن گیا ادھر سے چنتے ہیں یہ بھی کمرہ بن گیا ادھر سے چنتے ہیں وہ بھی کمرہ بن گیا اصل چیز کیا ہے ستون اور آپ دیکھتے ہیں کہ بلدیا ستون کو کیل بھی نہیں مارنے دیتی یہ جو ڈیکوریشن ہوتی ہے نا ہوٹلوں میں اور بلڈنگوں میں اور کیفیٹیریا میں اور آفس میں ستون کو وہ کیل بھی نہیں لگانے دیتے باقی دیوار میں سوراخ کرو ادھر بھی لگا دو تم کوئی ساکڑ لگانی ہے ادھر بھی پانی کا کوئی کنیکشن لے کر نہیں کہ ستون کو نہیں لانا کیوں اس پہ امارت قائم ہے تو اچھلا کو عمادی کیوں قائم آپ دیکھیں بری السلام والا خم اسلام پانچ چیزوں پر کھڑا ہے یہ امارت پانچ چیزوں سے بنی ہے اس میں جو نماز ہے وہ اماد ہے وہ عمود ہے پہلی چیز کیا ہے تو شاہد شہادہ الا اللہ الحلہ و اللہ محمد ان عبد السلام یہ زندگی میں صرف ایک بار پڑھنا فرض ہے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے باقی پوری زندگی نہ پڑھے تو مسلمان ہے اس کے بعد نماز آ گئی نماز فورن کیوں آئی ہے اس لیے کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا اس نے دعویٰ کیا کہ جی میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہو گیا اب پیسے اس کے پاس کوئی نہیں کہ زکات دے تو مسلمانی چیک ہو جائے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ایک آدمی کہتا جی میں بلدیا میں بھرتی ہو گیا تو آپ صبح سے یونیفارم میں دیکھیں گے بلدیا جاتا دیکھیں گے تو مانے گے نہ ہو گیا بھرتی سارا دن گھر میں لے کر رہے تو کون مانے گا بھرتی ہو گیا صرف اپوائنٹمنٹ کا نام تو بھرتی ہونا نہیں ہے نا جب تک جاب پہ نہ چڑھے آدمی ڈیوٹی پہ نہ چڑھے کوئی نہیں مانتا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان تو ہو گیا ڈیوٹی پہ بھی چڑھا کہ نہیں چڑھا تو زکات سے چیک کرنا ہے تو زکات ہو سکتا ہے زندگی بر کو نہ دے غریب آدمی ہے کہاں سے دے گا پیسے ہوں گے تو دے گا لہٰذا زکات سے تو چیک کوئی نہ ہوا اب رمضان آ گیا تو بیمار ہو گیا ایک تو رمضان آئے گا سال کے بعد اور دوسرا آ گیا تو سب بیمار ہو گئے شوگر ہو گیا فلاں ہو گیا ڈینگ ہو گیا ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں رکھنا ہے بھائی دو حالانکہ شوگر کے مریضوں میں سے کوئی سو میں سے ایک مریض ہوتا ہے جس کو منع کیا جاتا ورنہ روزہ اتنا نقصان دے نہیں جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے رمضان تو روزے سے بھی چیک نہیں ہوا کیوں بیمار ہے بعض مسلمان نہیں نہ چاہتا سکتا اب حج پتا چلا کہ سرکار پیسے ہی کوئی نہیں حج پہ کہاں جائے وہ بھی تو منستتا ہے نا پیسے ہیں فالج ہوا ہوا ہے تب بھی نہیں جا سکتا اس لیے کہ صحت بھی استطاعت میں شامل ہے صرف پیسہ نہیں پھر مسلمانی چیک کیسے ہوگی کیسے پتا چلے گا ڈیوٹی پہ چڑھا ہے کہ نہیں سرکار ہے ابھی دو گھنٹے کے بعد نماز آ جائے گی لہذا نماز وہ چیز ہے کہ جو مسلمانی اور کفر کا فرق کرتی ہے ورنہ کوئی بھی کہے میں زکاط نہیں دیتا پیسے کوئی نہیں روزہ نہیں رکھا بیمار واج پہ نہیں گیا غریب آدمی بات ختم ہوئی اس کے پاس کوئی ایکسکیوز ہیں لیکن یہ کہ نماز لہذا حضور نے فرمایا الحد و من ترا فقد کا ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز ایک فرق ہے جس نے اس کو چھوڑ دیا فقد کا اس نے کفر کر دیا نماز لہذا ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا فرق ہے یہ معاف نہیں ہے بیمار ہو تب کوئی چھوٹ نہیں سفر میں ہو روزہ معاف ہے نماز کسر کر دی گئی ہے لیکن ہے میدان جنگ میں ہو روزہ معاف بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ افطار کیا ہے افطار کر کے لوگوں سے کہا ہے کہ روزے اپنے اپنے کھول دو چھوڑ دو اپنے روزے یہ کہ جب میں نے چھوڑ دیا تو تم اس سے زیادہ نیک نہیں روزہ جنگ میں معاف لیکن نماز نہیں معاف مام اس کا نام رکھ دیا سلات الخوف امام کھڑا ہوگا دو رکعت نماز کی نیت کرے گا فل تکم طایفہ تم دو حصوں میں باق دو آدھے لوگ مورچوں پر کھڑے رہیں آدھے لوگ آ کے آپ کے پیچھے نماز کی نیت کر لیں فائزہ سازا جب وہ پہلی رکعت کے دو سجدے کر لیں فلی یقون و وہ مورچے پر چلے لیں غلطات ماں کا وہ گرو جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ کے دوسری میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے ان کی بھی ایک رکت ہو گئی آپ سلام پھیر دیں امام کی دو رکتیں ہو گئیں وہ جو بعد میں آئے ہیں وہ اٹھ کے اپنی دوسری رکت جو پہلی ان کی چھوٹی تھی وہ پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر وہ مورچے پر چلے جائیں اور وہ پہلی رکت والا گروہ پلٹ کر آئے اور آ کر اپنی وہ آخری رکاوٹ پڑھے اور وہ پڑھ کے سلام پھیر دیں سجدہ صاف نہیں کرنا کتنی کریٹیکل پوزیشن دو حصوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ مورچہ بھی خالی نہ رہے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کہا بلیا خصوصا ہوں اپنا اسلحہ لگا کر نماز پڑھیں لیکن نماز پڑھیں معاف نہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو ماف نہیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو ماف نہیں ہے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے پورے بدن کو فارج ہے ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لو ہاتھ نہیں ہلتا انگلی کے اشارے سے پڑھ لو انگلی نہیں ہلتی سر کے اشارے سے پڑھ لو سر نہیں ہلتا آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو آنکھ نہیں ہلتی اندر کے ڈیلے کے اشارے سے پڑھ لو وہ بھی نہیں ہلتا تو دل کے اشارے سے نماز پڑھنی دل میں رپو کر رہے ہو دل میں سجے کر رہے ہو دل میں سمجھ اللہ علم ہم دہر رہا ہے دل میں ربنا اللہ کل ہو رہا ہے دل میں صبح رپی اللہ علا ہو رہا ہے معاف نہیں ہے جب تک جان نہ نکل کیوں یہ دین کا ستون ہے یہ گر گئی یہ ختم ہو گئی تو دین ختم ہوگا لگا آپ نے فرمایا تو اماز الدین من ترا فقد حد امدین کیوں اس میں سارے آ گئے ہیں وہ جو اسلام کی عمارت کے اجزاء ہیں وہ سارے اس کے اندر آ گئے تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوئی نماز میں آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں آدیت دو رکعتوں ہوں تب بھی پڑھتے نا آپ چار ہوں تو دو دفعہ پڑھتے تشاد شامل ہو گئی وہ جو پہلا فرض ہے بنیال الاسلاموں کا وہ اس میں آ گیا نا نماز میں اس کے بعد زکات زکات میں کیا ہوتا ہے آپ مال دیتے مال کہاں سے کنورٹ ہوتا ہے آپ ٹائم بیچتے اصل سرمایہ کیا ہے اصل کیپیٹل کیا ہے جو بندہ دے کر بیجا گیا ہے سر مال اپنا ٹائم وقت ولاس اور وہی خرچ ہو رہا ہے یہ جو ایک سال گزرتا ہے یہ ایک سال آپ کی زندگی کی اغلا نائندہ کو قیمتی ترین جو تیرا سرمایہ وہ لے کر جاتا ہے وہ ایک سال آپ وقت بیچتے ہیں کسی کا مہنگا بکتا ہے کسی کا سستا بکتا ہے کوئی آٹھ گھنٹے سولہ روپئے سولہ درم میں بیچ کے آتا ہے کسی کے اسی آٹھ گھنٹے کے دو سو درم کی دہاڑی لگ جاتی ہے اس کا مہنگا بک ہے اس کا سستا بک گیا لیکن غریب کے پاس بھی بیچنے کے لیے وقت ہی ہے امیر کے پاس بھی بیچنے کے لیے وقت یہ تمہیں جو سرمایہ دے کر بیچا گیا ہے جسے تمہیں نیٹیوں میں کنورٹ کرنا ہے وہ کیا ہے وہ وقت ہے اسی کو بیچ کے دنیا بھی کماتے ہیں اور اسی سے تم نے دین بھی کمانا ہے اصل سرمایہ کیا ہے وقت وقت کو آپ نے تبدیل کیا مال مال میں سے آپ نے کچھ دے دیا اللہ کو نماز میں آپ کیا دیتے ہیں اصل سرمایہ دیتے جس کو آپ نے دودھ دے دیا اس کو آپ نے دہی بھی دے دیا اس کو آپ نے لسی بھی دے دی اس کو آپ نے مکن بھی دے دیا اس لیے کون سب کی ماں کیا ہے دودھ اور جسے گائے دے دی تو سارا کچھ دے دے اصل سرمایہ وقت نماز میں آپ وقت دیتے ہیں تو زکاف بھی ہو گئی نا روزہ روزے میں کیا ہوتا ہے شہوت اور کھانا پینا یہ بھی نفس کی شہبتی ہوتی ہے. نفس پر پابندی لگا دیتے آپ سیکسل بھی اور کھانے پینے کی نماز میں یہ دونوں پابندیاں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی لگ گئی روزہ ہو گیا نا وہ جو دس منٹ آپ نے نماز میں گزارے وہ دس منٹ کا روزہ بھی ہو گیا ہے نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے نہ جنسی فیل کر سکتے روزہ بھی آ نماز کے اندر اب رہ کیا گیا حج حج میں کیا ہوتا ہے اسی کے گرد چکر کاٹتے ہیں نماز میں کیا ہوتا ہے اسی کی طرف منہ ہوتا ہے آپ رابطہ حج میں آپ وہاں جاتے ہیں اس گھر کے لیے جاتے ہیں باقی جتنا وہ احرام باندھتے ہیں وہ سارا اصل میں ایسے جیسے نماز میں آنے کے لیے وضو کرتے ہیں آپ اصل مقصود نماز ہوتی ہے اصل مقصود اس گھر کے چکر کاٹتے وہ احرام اور وہ سارا کچھ کر کراچوں سے کھولنا وہ تو وضو ہے نا وہاں کا ایٹیکیٹس ہے جن پہ آپ کو پورا اترنا ہے تو اس نماز کا یہ نماز ایک اصل میں ایک کمبینیشن ہے ایک کمپاؤنڈ ہے ساری عبادات کی اسی کے اندر پورا دین ہے لہذا حضور آ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوجا کے اندر سمندر بند کر دیا یہ کہہ کر کہ اسلام پہ الدین من تارا کہا فکر تھا جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے روزہ بھی چھوڑ دیا اس نے کلمے کو بھی چھوڑ دیا اس نے حج کو بھی چھوڑ دیا اس نے زکات کو بھی چھوڑ دیا آخر اللہ علی ذکری میری یاد کے لیے نماز سے کام لو میرے ساتھ کمیکیشن رکھنے کے لیے نماز کوئی بھی حاجت آئی ہے چلاس الحاجت دو رکعت آپ نے پڑھ کے آپ لا مقام میں داخل ہو گئے وہ جو اللہ کا دائرہ تلخاصا ہے اس میں آپ چلے گئے آپ باتیں کر رہے ہیں رب سنتا آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے آخری صلاحی نماز کو میری یاد کا ذریعہ بناؤ انت قیامت آنے والی کا مطلب ہے ایک گھڑی وہ سیکنڈ آنے والا ہے وہ ایک لمحہ آ کر رہے گا ورنہ قلم ہے قیام قیامت تر پلک چپکنے کی طرح ہوگی بڑا عجیب معاملہ ایک لحظہ ایک لہجے میں آ جائے قلم ہیل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آہستہ آہستہ آئے گی اور تمہیں پھر وہ توحبہ کے لیے ٹائم دیا جائے گا وارننگ دی جائے گی جیسے وہ لائسنس بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ تیس جون تک اپنے پیسے جمع کروا دیں اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا کہ فلاں تریس تک توحبہ کر لو نہیں کلم سے بس کوئی پتا نہیں اور من مات افاق کا مت قیامت ہوں جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی نا جس بچے کے ہاتھ سے اس کا پیپر لے لیا گیا اس کا ریزلٹ نکل آیا ہے اس لیے ریزلٹ اب چھ مہینے بعد بھی نکلے وہی وہ نکلے گا جو اس پیپر میں ہے اس کے ہاتھ سے لے لیا گیا ہمارا نامہ مال لے لیا گیا تیری تو قیامت آ گئی نا اب قیامت کوئی اٹھو گے اٹھو گے تو قیامت مت ہوگی تمہاری من مات افقت قامت قیامت ہو جو مر گئے اس کی قیامت قائم ہو گئی اب وہ ایک لاکھ سال بعد بھی آئے ایک کروڑ سال بعد بھی آئے تو اس کے کس کام کی وہ تو ایک سلام کا عجر بھی اب نہیں لے سکتا ایک سبحان اللہ کا ججر بھی نہیں لے سکتا اس کی تو قیامت آ گئی نا اس کا تو ریزلٹ اس کے تو پیپر سیل کر دیا گئے اکادی ہاں میں اس کو چھپا کر رکھوں گا لتو جزا کلو نفسم بیمار تاکہ ہر جان کو اس کی جزا ملے جس کی اس نے سیری کی دنیا بغیر صحیح کے بھی مل سکتی ہے لیکن آخرت کے لیے صحیح ضروری ہے وہ من آرد اللہ کے رتا جس نے آخرت کو چن لیا من کانا یرید الحیات دنیا وزینتان اور فیل جس نے دنیا کو مقصد بنا دیا وہ بغیر صحیح کے بھی مل جائے گی دنیا مقصد ہے تو جے میں ملین کی ڈالرز میں وہ ڈالر کی اور درم کی نکل آتی ہے ملین بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا کوئی صحیح کیا اس نے نہیں دولت اس کا مقصد تھا ہلا سے آئے حرام سے آئے اس کا دولت مقصد تھی اسے بغیر صحیح کے مل گئی لیکن من اراد آرد ال جس نے آخرت کا ارادہ کیا آخرت کو چاہا آخرت کو اپنا مقصد بنایا ارادہ یو و ہو انا و رید میں چاہتا ہوں آئی وانٹ من اراد آخرا جس نے آخرت کی طلب کی اور بس نہیں وسا لاہ اور پھر اس کی بھی کی اور سہی بھی کس طرح کی ہاں جتنی کے اس کی شان ہے جتنی کہ اس کے شاع شان آپ نے ایک کمرے کا مکان چھتنا ہو تو یو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پانچ چار سال لگتے ہو اور اگر آپ نے کوئی کوٹھی بنانی ہے کوئی ملٹی سٹوری بلڈنگ بنانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے چالیس پچاس سال لگ جائیں گویا آپ کا جو وقت لگ رہا ہے وہ کوٹھی کے شیا شان لگ دو چال کا مکان چھتنا ہے تو اس کے شایانے نے شان لگ رہا ہے اور آخرت کے محلات چھتنے ہیں ایک ایک موتی جس کے اندر جوڑی ہوئی اور ایک ایک ایسا پودا لگا ہوا کہ پانچ سو سال اربی ان نصر گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے سائے میں سے نہ نکل سکے تو وہ سہا لہا اس کے شیا شان کوشش بھی تو کرو نا کہ وہ تو تمہیں ایسا ہی مل جائے گی ہاں دنیا کے لیے سو فرارڈ کرنے چار چار پاسپورٹ بنانے ہیں چھ چھ شناختی کارڈ بنانے ہیں رشوت دے کے کام ڈھونڈنا ہے یہ کام یہاں دور بات دور کرنی ہے یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تھا چوتھے مہینے میں کتنا دینا جی میں کیوں کوشش کروں بیوی بی کا زیور بیچتا ہے باپ کا مکان بیچ دیتا ہے زمین بیچ دیتا ہے ادھار لیتا ہے اور دبئی آتا ہے وہ رزق لینے کے لیے جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دی اور ہو سکتا ہے کہ یہاں ملے ہی نہیں کوئی پک تو کوئی نہیں نا تیل بھی نکلتا ہے کتنے سیمپل لے کے زمین سے تو وہ لگاتے ہیں وہاں پر اپنا ڈرگ جو رگ لگاتے ہیں وہ اور وہاں سے تیل نہیں نکلتا فیل ہو جاتا ہے کمپنی دوسری جگہ جا رہی ہے سامان اٹھا کے ہو سکتا ہے آپ نے آ کے دبئی میں رگ لگایا یہاں پیسہ کوئی نہیں نکلا اُلتا قرضہ چڑھ گیا ضروری نہیں یہیں پہ نکلا ہے اس نے چھپا کے رکھا ہے دونوں چیزیں چھپا کے رکھی موت بھی رزق بھی تو آخرت کی جس نے سائی کی تو جزا کس کی دی جائے گی سائی کی نہیں تجا کو جو نفس دما ہر جان کو اس کی سہی کی کا بدلا ملے اللہ تعالی نے میں نے جو نماز پڑھی ہے یہ اللہ کے نالج میں تھی لکھی ہوئی پتا تھا اللہ کو پتا تھا لیکن مجھے اللہ نے فیکس نہیں کی کہ میں نے نماز لکھی ہوئی جا کے پڑھ لیا. میں نے خود اپنا ارادہ بنایا وضو بنایا مسجد میں آیا یہ صحیح ہے میری طرف سے بغیر علم کے کہ اللہ نے لکھی ہوئی یا نہیں لکھی جو گناہ کرتا ہے آدمی اللہ کو پتا ہوتا ہے اس میں یہ گناہ کرنا ہے لیکن اللہ نے کبھی بھی اس کو فیکس نہیں کیا ٹیلی فون نہیں کیا میں نے فلم تیرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے ٹیکسی میں بیٹھ کے جا نیشنل فیملی کے دیکھ کے آتے کہ کل وہ یہ کہہ کہ اللہ میں نے تیری لکھی ہوئی پڑھی ہے اور لکھی ہوئی فلم دیکھی ہے نہیں اس نے خود راجہ بنایا یار آج میرا موڈ نئی فلم لگی ہے دیکھنے پر دو چار اور یار بھی اس نے طے کیے تھے کہ وہاں بیٹھ پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کٹھے مونگ پلی نہ کہا, تو سو بھی کوئی نہیں آتا فلم دیکھنے پر. نیک آدمی ہے تو دو چار تیار کر کے نماز چلیے نکلتا ہے چلو یار نماز پڑھنے چلے بات ہے تو کوشش کرتا کہ دو چار وہ ذرا کمپنی مل جائے مجھے تو اللہ نے اسے نہیں بتایا اس نے خود ارادہ کیا اس نے خود صحیح کی لیکن اگر وہ نماز کا ارادہ کر لیتا تو اللہ نماز کی توفیق دے دیتا یہ بھی تھا اس لیے کہ اگر کسی کو اختیار نہ دیا جائے غلط اور صحیح کرنے کا تو پھر اس سے غلط سے روکنے کا اور صحیح کرنے کا تقاضا بے مانی ہو جاتا ہے جب آپ کسی سے امتحان لیتے ہیں بچہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے تو آپ اس بچے کو اختیار دیتے ہیں اگر وہ چاہے تو صحیح کر سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو سوال غلط بھی حل کر سکتا ہے ٹیچر اسے وہاں ٹوک نہیں سکتا ٹوکے گا تو کرپشن ہو جائے گی امتحان نہیں رہے گا کلاس روم بن جائے گا ایگزامنیشن ہال نہیں رہے گا بات سمجھ لگی آپ لہذا اگر وہ نمازی آدمی فلم دیکھنا چاہے تو اختیار کر سکتا تھا نہیں تو اس نے نماز تو اختیار کیا اور اگر وہ فلم دیکھنے والا جو ہے وہ نماز کو اختیار کرتا تو کر سکتا تھا ایسا نہیں کہ وہ مجبور تھا نہیں مجبور نہیں ہاں جب جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی جہنمی کو یہ بتائے گا کہ دیکھ اگر تو میری اطاعت اختیار کرتا تو یہ مکان تیرے تھے جنت دکھا کے یہ تیرے محل تھے یہ تیری نعرے تھیں لیکن تو نے نہیں نہ مانی آج یہ فلاں کو الاٹ ہو گئی پھر آدمی تلیاں ملتا ہو میں نے کیا یا الحی تنیک اتخص تمہار رسول سبیلا یا لئی یا وہی لتا لئی لم ات فلان ان خلیلا میری بربادی میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوا وہی بدبخت مجھے لے گیا اور جنتیوں کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو اگر تم لوگ میری نافرمانی کرتے تو وہ, وہ, وہ جو کوٹھی ہے نا جہاں اتنے اتنے لمبے سانپ اور اچ ہیں اور خچر کے برابر وہ بچھو ہیں اور وہ جو پیپ پی رہے ہیں یہ تجر وہ گھونٹ لیتے ہیں بلا یا کا اندر جاتا نہیں وتیل موت مین کل مکان ہر طرف سے ہر عذاب مارنے والا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے وہ ما ہوا بھی میں مار نہیں رہا ہے موت تو رحمت تو نا جو مر جاتا مجھ اسے کیا کہتے ہیں مرحوم یعنی اللہ کا رحم ہو گئے کافی سفارشیں ڈلوائیں گے مالکوں نے یخ دیا لائنا رب مالک اپنے رب سے کہو نا ہمیں مار دے میں نا ان نقا تم رہو گے اسی طرح مرنا نہیں جو پیدا ہو گیا اس نے مرنا نہیں ہے یا وہاں کھولتا رہے گا یا وہاں آرام سے رہے گا مرنا نصیب میں نہیں ہے موت جس کو کہتے ہیں ساگر وہ زندگی ہی کی کوئی کڑی ہوگی اور آدم کے مسافروں ہے شیار زندگی رائے میں کڑی ہوگی جس قبر میں تم جاتے ہو یہ موت نہیں ہے یہ تو اس فانی زندگی کو اس ابھی زندگی سے جوڑنے والی ایک کڑی کا نام موت ہے یہ ایک سٹیپ ہے ایک نیکسٹ پروسیس ہے تم پروسیس ہو رہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہو تو پیٹ والوں کے لیے مر گئے ہو لیکن تم مرے نہیں ہو تم تو یہاں موج کر رہے ہو اور جو قبر میں چلے جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مر گیا تم تم مرتے نہیں ہوتا تم مل رہے عادل جنوف وہ تو یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنت کے گھروں میں سے ایک گڑا ہوتی ہے ان کے لیے تم مر گئے ہو لیکن وہاں وہ جو اس نے کہا کہ کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا ہے تین سال دبئی بھی لگا کے گئے ہو پاکستان میں بھی سو اپرادھ کرتے رہے ہو قبر میں وہ ساڑھے تین روپے گز کپڑے کو دیکھو گے تو رو, رو گے اتنے سفر کر کر کے محنتیں کر کر کے بارہ بارہ گھنٹے کو ٹائم کر کے لے کے کیا ہو ساڑھے تین روپے گز کپڑا اگر تیرا مقصد مادہ ہے تو تیرے ساتھ صرف کپڑا جاتا ہے ریتو جزاپ کلو نب سنگھ اور اللہ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے انہیں وہ باتیں پہنچی نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں آئی اور موسا کی کتاب میں آئی ان لا لان اللہ ماسا کہ انسان کے لیے آخرت میں سوائے اس کی اور کچھ نہیں ہے جس کی اس نے محنت کی صحیح کی آخرت میں کوئی کوٹا نہیں ہے یہ ایم این اے کا کوٹا ہے یہ ایم پی اے کا کوٹا ہے یہ فلاں کا کوٹا ہے اگر کوٹے میں سے گنجائش ملتی تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو ملتی حضرت علیہ السلام کی بیوی کو ملتی کہاں تا من عبادنا من دونوں اول العظم رسول اپنی بیویوں کے کام نہیں آ سکے وکیل انارما داخلین اور ان دونوں سے کہا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ اگر کوئی ڈسکاؤنٹ ملتی تو ابراہیم علیہ السلام کے بالک میں ملتی اللہ انسان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو بنتی محمد نفسی کی من النار منار لا املیک لکی من اللہ سیاح اے فاطمہ بنت محمد اے محمد کی نقش جگر اپنے آپ کو آگ سے بچا میں اللہ کے یہاں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا دنیا میں مجھ سے مانگ جو مانگتی ہے ملتی ملتی یا سفیہ تو امن تو محمد اے سفیہ محمد کی پھپھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی جی نفسی کی ملنار سنی لامکلکی مل سیا اپنے آپ کو آگ سے بچانا اللہ کے یہاں تیرے کام نہیں آؤں گا دنیا میں مجھ سے مانگ جو مانگتی ہے میں تمہیں دے دوں گا لیکن آخرت میں لانس وہ انا کا صحیح اس کو دکھائی جائے گی نمازیں نظر آئیں گی روزے نظر آئیں گی کسی کے لولے لنگڑے کسی کے کانے کسی کے فالج جدا کسی کے کس حال میں جزال آوفا پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو نے یہ دیا بھائی کیا سودا ہوتا کیا تو سرکار یہ دیکھ لے آپ نے جو مال مجھے دیا ہے اور یہ آپ پیسے لے لیں صحیح پہلے دکھائی جائے گی کوئی گلہ نہ کرے وہ اسکول والے ایک سرکولر بھیجا کرتے ہیں کہ سرکار اپنے پتروں کے آ کے ریزلٹ دیکھ لو کرتود اپنے دیکھ لو ان کے پرچے چیک کرنے تو چیک کر لو کل یہ نہیں کہنا کہ جی ہمارے بچوں کو صحیح نمبر نہیں ملے جو تمہارے اولاد نے یہاں کام کیا دیکھ لو آ کے کوئی دیکھنا چاہے باپ اگر کہ جی میرا پتر تو بڑا لائق تھا دادا اسکول والوں نے جی فیل کر دیا تو وہ کہتے سرکار یہ آ کے پرچے چیک کرنے تمہارے پرچے تمہیں دکھائے جائیں گے جا پھر پورا پورا بدلا دیا جائے, جائے جسے اللہ نے فرمایا ہوا ماں تو قدم خیرن تجوہ تم اللہ کو جیسی جو بھی چیز دو گے اللہ کے یہاں رکھی ہوئی ہوگی بس اللہ خیانت نہیں کرتا اس نے رکھی ہوئی اگر تم نے لولی لنگلی نماز بھیجی ہے تو قصور اللہ کا تو نہیں ہے نا وہاں تو لاکر رکھا ہوا ہے تو لاکر میں جو رکھے گا وہی تو نکالے گا ایسا نہیں ہے کہ تو, تو جناب دین یہاں سے لولا لگ رہا بھیجو اور اللہ تعالیٰ پھر اسے سوار کر اس کی شکل بنائے نہیں شکل تو نہیں بنانی ہے جیسی بھی پڑھنی ہے تو نہیں پڑھنی ہے اگر جان ڈالنی ہے تو, تو نے ڈالنی ہے اگر تو نے وہ مس ابارشن قسم کے جیسے بچہ ضائع ہو جاتا ہے جان نہیں پڑھی ہوتی تیری نمازیں اگر ایسی ہیں تو اللہ جان نہیں ڈالے گا تاج دور ہو اند اللہ جیسی بھیجو گے ایسا ملے گا تمہیں لہذا فل تنسم ماقدمت ول تنظر نفس ماقد مت لے گا کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرے ہر جان کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہی ہے نماز تو کیسی بھیج رہی ہے رسیدے سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے نا پاکستان جو پیسے بھیجتے ہیں دیکھ لیا کرو کیسی بھیجی ہے اور رات سے پہلے اس سے پہلے آپ دیکھیں کوئی چیز انٹر کرنے سے پہلے آپ درست کر سکتے ہیں اس کو کینسل کر کے آپ اس کو درست کر سکتے ہیں کوئی غلط فگر اگر آپ نے فیڈ کر دیا آپ اس کو کینسل کر کے نیا فیڈ کر دیں اس سے پہلے کہ تیرا نامہ امال بند ہو جائے اور تو کوئی چیز اس میں شامل نہ کر سکے اب بھی تو اس کو تبدیل کر سکتے رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے استغفار کر کے جو غلطیاں ہوئی انہیں ڈیلیٹ کر کے اس میں اللہ کی تعریف اس میں اپنی رحم کی اپیل شامل کر کے شری کر کے. کر کے سو کوئی پتہ نہیں کل اٹھو گے یا نہیں اٹھو گے لہذا یہ سمجھ کے سو قیامت قائم ہو گئی ہے میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گناہ آپ کو یادیں یاد کرانے کی ضرورت کوئی نہیں آنکھیں بند کر کے کریں اور اللہ سوال کر رہا میں جواب دے رہا ہوں آپ بہانے کریں کیا کریں گے آپ خود کہیں گے کہ کوئی بہانہ نہیں چاہ رہا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں کوئی عذر نہیں ہے کیا کریں گے اللہ مجھے معاف کر رب کا دشا اچھا ہی تو کلّا میں